تو کیا انہوں نے زمیں میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا ان کی کوت اور زمیں میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے انہین ان کے ہوئے پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا